وخلق منها زوجها ومسف منهما رجالا مكثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يفعلناه ورسوله فقد خاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة له وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفقه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصل به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاء استكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحييد ونطق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها كائق مشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله لا أن آخر في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريه ثم جعلنا له جهنم يصلىها مظموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشتورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رب ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة حضرين جماعة وفردان الشيء الخواتين السلام سورة من إسرائيل في دواية من نبي آخر سامن خطبه مسلناك بعد تلاوتين إن أعتمد الله سبارغتها لك الشعب كمن كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها من الشاك جو شخص دنیا اور دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو ہم اس کو جو چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں لیمن نوری ان میں سے ہم جس کے لیے چاہیں ثم جعلنا جاننا رہو جہنم اس کے بعد ہم دنیا دینے کے بعد دنیا میں خوب نوازنے کے بعد آخرت میں اس کے حق میں جہنم کر دیتے ہیں جہنم لکھ دیتے ہیں یخلاح مضمو و جس جہنم میں وہ رسوائی کے ساتھ داخل ہوا ومن اراد الاخره وجو شخص عقلت چاہتاو اخرت کا طلب گار ہو وسعالها سعيه اور اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرے وہ مومن اور یہ عمل ایمان کے ساتھ فاولا إذا كان سعيهم مشكوره اس لوگوں جو بھی کوشش ہوگی جو بھی عمل ہوگا اس قدر ہوگی و من ربك. ایک کو جو طالب طالب آخرت ہے رب کا محبوبہ اس لیے کہ آپ کے رب کی نوازش رکی ہوئی نہیں ہے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے على نبی آپ دیکھیے کہ ہم نے دنیاوی معاملات میں دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے کس طرح بعض لوگوں کو بعض لوگوں لوگوں کو پر عطا کیے کی ہے آخرت, آخر آخرت کا تفاوت اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت کے درجات بہت جو ہے وہ ہوں گے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں جو فروق ہیں آخرت میں درجات کا فرق اس سے کہیں زیادہ ہوگا یہ مفہوم تھا جو میں نے اس آیت کا مفہوم دو آیتوں کا مفہوم ہے جو آیتوں کے آپ کے سامنے لوگ کی گئی اور اس آیت کی ترجمانی کی روشنی میں آپ نے سمجھا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بنیادی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالی جو شخص آخرت کو چاہتا ہو آخرت کا طلب ہو آخرت کی کامیابی اسی کو مل ملا کرتی ہے دنیا جو چاہتا ہو اس کو بھی ملتی ہے اور جو نہیں چاہتا اس کو بھی ملتی ہے اسی لیے اس اللہ سباروں کو چاہے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے وساح الحاظ سے جبکہ اس کوشش کی بات اللہ نے دنیا کے سلسلے میں نہیں کہی دنیا وسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی مل جاتی ہے انسان زندگی میں جس معیار پہ رہنا چاہتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو زندگی میں اتنا مال آ جاتا ہے کبھی وراثت کی شکل میں اور کئی صورتوں میں کہ جس سے وہ اپنا معیار زندگی جو مقرر کرنا چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے مال مل جاتا ہے لیکن آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آخرت اسی کو ملے گی جو آخرت کا طلبگار ہو آخرت کو چاہتا ہو کلنفا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا کا طلبگار ہے اسے ہم دنیا دیتے ہیں جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں مسلم بھائیوں دنیا کے سلسلے میں شریعت کا جو تصور شریعت ہم نے جو تصور دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے انسان جو یہاں بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا یہاں جو شخص آخرت کو مقصود نظر رکھتے ہوئے آخرت کو مطمئن نظر سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اسی کی دنیا کامیاب ہوگی اور اسی کی آخرت کامیاب ہوگی اور جو شخص صرف دنیا کو مطمئن نظر بنائے مقصود نظر بنائے ایسے شخص کی آخرت تو جائے گی لیکن ایسوں میں سے بہت سوں کی خود دنیا بھی تباہ ہوگی ان کی دنیا بھی فنا ہوگی اور ان کی آخرت بھی فنا ہوگی اسی لیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے سوچنے کا انداز ایسا ہو ہماری سے ہمارا سرز فکر رہتا ہو کہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں ہمارا جینا آخرت کے لیے ہماری ساری محنتیں ہماری ساری کابشیں اور ہماری ساری قد و آخرت کے لیے ہیں آخرت کے خاطر دنیا کو قربان کرے دنیا کی خاطر ہر گز ہر گز آخرت کو قربان نہ کرے آخرت ربی کے ساتھ جس قدر دنیا ملتی ہے ملے آخرت ربی کے ساتھ جس قدر مان ملتا ہے ملے آخرت طلبی کے ساتھ دنیا کے جس قدر ترقیاں ملتی ہیں ملیں آخرت طلبی کے ساتھ دنیا کے جس قدر عہدے ملتے ہیں ملیں آخرت طلبی کے ساتھ جتنی شہرت ملتی ہے ملے آدمی کا مقصد آخرت ہونا چاہیے آخرت کے مخ نظر رکھتے ہوئے انسان جتنا بھی کمائے جتنا بھی بڑے پڑھتا جائے یہ ساری کی ساری دولت یہ سارا کا سارا مال یہ سارے کے سارے عہدے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر کوئی شخص ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے اسمار کو حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو تباہ کرتا ہے ایسا شخص ناکام ہے اور ایسا شخص گھاٹے میں رہنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین نے اپنی عملی زندگیوں سے ثابت کیا کہ آخرت طلبی کیسے ہوتی ہے آخرت کی خاطر دنیا کو کیسے قربان کیا جاتا ہے دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے دنیا کے تعلق سے جاگا پر سوئے ہوئے تھے جاگا تو آپ کے چہرے پر حسیر کے نشانات تھے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی بڑا رنج ہوا ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ اگر چاہیں تو نرم بستر آپ کے لیے فراہم کر دیں یہ آپ یہ آپ کی کیا حالت ہے کہ ہسیر پہ تو ہیں اور اس کے نشانات آپ کے چہرے پر ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالی والی دنیا کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو مسافر کے راس کا چلتے ہوئے کبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر لیتا ہے آرام کر لیتا ہے میری مثال دنیا کے ساتھ ایسی ہے آخرت کے سفر کی طرف میں جس کے سایہ میں آرام یہ راحت یہ آئش عشرت میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں اور ایسا ہی واقعہ حضرت عمر کے ساتھ بھی آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بھی ایک مرتبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت ایک مہینے کے لیے اپنی ازواج مشہورات سے آپ جاگے تو آپ کے چہرے پر یہ پورے نشانات پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ خیسرو کس طرح یہ روم کا بادشاہ یہ ایران کا بادشاہ یہ لوگ اتنے ایش و آرام میں اور آپ جو کہ صحیح معلوم میں آپ ہیں اور آپ جس ایسی غربت کی زندگی گزارے اللہ کے نبی یہ چیز ہم سے دیکھی نہیں جاتی آپ نے کہا کہ عمر کیا آپ کو منظور نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فطر ہے آپ نے اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیا کہ آخرت کو مقصود نظر بنانا چاہیے حالانکہ آپ کو اللہ کی جانب سے ایک بار اختیار دیا گیا آپ اگر چاہیں بہت پہاڑ کو پورا سونا بنا دیں آپ آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کو سلطنت مل جائے آپ کو اختیار دیا گیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیمت کے راستے کو اپنا آئے اور جہاں کی عملی زندگی میں ایسے نمونے ملتے ہیں آپ نے حضرات صاحب کرام اللہ علی مجمعین کی تربیت بھی اس نقطۂ نظر سے کی صحابہ جیتے رہے دنیا آخرت کے لیے دنیا کو کبھی بھی انہوں نے مقصود نظر نہیں بنایا دنیا کو انہوں نے کبھی بھی مسئلہ نظر نہیں بنایا آخرت کے لیے جیتے رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی یہ حالت تھی کہ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے آپ نماز پڑھا رہے ہوتے اور اچانک پیچھے کی صفوں میں لوگوں کے گرنے کی آواز آتی لوگ نماز میں کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے یہ کون ہوتے تھے گرنے والے یا صابہ ہوتے تھے مسجد نبوی کے پاس جو چبوترا تھا وہاں غریب صحابہ نادر تھا جو نادار صحابہ تھے مہاجر صحابہ جن کے پاس اربار نہ تھا کاروبار نہ تھا بڑے محتاج تھے یہ صحابہ بھوک کی شدت سے وہ نماز میں گر پڑتے تھے سلام پھیلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصافہ کو تسلی دیتے فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آخرت میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے تو تم یہ عرض کرو گے کہ تمہارا فخر واقع اور بڑھ جائے تمہاری غربت اور بڑھ جائے یہ تم تمنا کرنے لگو گے دیکھو یہ صاحبہ قرآن اللہ جنہیں اس قدر روٹی میسر نہیں جنہیں اس قدر کھانا میسر نہیں کہ ہو نماز رپڑے کی, کی جو چندیاں ہوتی ہیں کپڑے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں رکھا کہتے ہیں اس حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت سے وہ سبب بیان کرتے کہتے ہیں کہ زاکر پر چھ آدمی جو ہے سوار ہوتے تھے باری باری ایک اونٹ اور سفر ورنے ایک اونٹ پر جو ہے چھ آدمی باری باری ایک ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا ایک آدمی بیٹھتا باقی پانچ افراد چلتے رہتے حضرت ابو موسا شریف رضی اللہ لو کہتے ہیں اس قدر, چلنا پڑا اس قدر چلنا پڑا اس سفر میں, گئے سوج گئے میں پھٹ گئے ہمارے پیر اور نہ صرف پھٹ گئے حضرت ابو موسا کہتے ہیں مسلسل دھوپ میں گرمی میں چلتے رہنے کی وجہ سے ہمارے ناخن نکل گئے اللہ مسلسل چلتے رہنے کے سبب دھو دھو کی شدت کے سبب اور کی جو گرمی ہوتی ہے عرب کی ریسلی زمین اس میں مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے ہمارے ناخون نکل گئے یہاں تک کہ وہ شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قدموں سے جو خون رت رہا تھا خون بہ رہا تھا اور جو گرمی لگ رہی تھی پیروں کو اس سے بچنے کے لیے کپڑے کی ٹکڑے لے کر ہم نے جو ہے اپنے پیروں میں باندھ لیے تھے جس طرح سے موزہ پہنتے ہیں جس طرح سے ہیں اس طرح سے حضرت رام رضوال نے جو کام لیے تھے اس طرح سفر کیا تھا اسی لیے اس ذات الرفا پڑ گیا تھا حضرت ابوغردہ فرماتے ہیں جو کہ ابو موسا شری رضی اللہ عنہ کے پردن میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یعنی ابو اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر دیے واسیع کو بیان کر دیے اور بیان کر دینے کے بعد کہنے لگے کہ کاش کہ میں نہ بیان کرتا تو اچھا ہوتا انہیں اندیشہ ہو گیا کہا کاری نہ جائے ہمارے اندر ہم نے اللہ کے راستے میں جو قربانی دی ہے اس کو بیان کر دینے کی وجہ سے کہیں ہمارے اجر و ثواب میں کمی نہ ہو جائے کہیں اس راستے سے ریا کاری نہ جائے حضرت ابو خوردہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جان بڑا بڑا افسوس کیا کرتے تھے میں نے بیان کیوں کر دیا دیکھو سبحان اللہ ایک تو آخرت کی قاطر اتنی عظیم قربانیاں اور اتنی عظیم قربانیوں کے ساتھ ساتھ کتنا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے امان میں ریاکاری نہ آ جائے جو قبولیت عمل کے سلسلے میں رکاوٹ بن جائے امبیا کی سنت ہے تبھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام اللہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا کا سمیم تو ہماری اس عمل کو قبول فرما لے ہماری اس محنت کو ہماری اس و جہت کو اور ہماری اس کاش کو قبول فرما لے ان کا سمی و عالیم تو بڑا سننے والا ہے تو بڑا جاننے والا ہے اللہ کثیر نے ذکر کیا اسلاف کے بارے میں یاد پڑتے تھے رو پڑتے تھے اسلاف ربنا تقبل منا کی جو دعا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علی علی اسلام جو کی ہے اس دعا کو پڑھ کے پڑھتے پڑھ رو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یا خلیل رحمان جب نہیں بھائی اللہ ابل اے ای رحمان کے خلیل اے رحمان کے دوست خود رحمان کا گھر بنا رہے ہو رحمان کے حکم سے بنا رہے ہو اس کی نگرانی میں بنا رہے ہو اس کی وحی کی روشنی میں بنا رہے ہو اس کی تعلیمات کی روشنی میں بنا رہے ہو اس کے بعد جو تمہیں اس قدر در ہے کہ کہیں کسی وجہ سے تمہارا عمل شرف قبولیت سے محروم ہو جائے یہ ہمارے, ہمارے اسلام ہے یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہے جو آخرت کے سلسلے میں اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں ہماری یہ عمال ہماری نیکیہ زائے نہ ہو جائے ریاہ کی وجہ سے دکھاوے کی وجہ سے یہ عمل جس طرح کرنا ہے اس طرح ہم نے نہ کیا یہ خوف اس لیے نہیں کہ نوزب باللہ اللہ کے پاس بندوں کے امال کی قدر نہیں ہوتی نوزب باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سلا دے گا بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی قدر ہوگی اللہ کے پاس اللہ کبھی بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا لیکن انبیاء کا یہ خوف عالی ایمان کا ڈر کہ کہیں ہمارے اعمال شرف قبولیت سے محروم نہ ہو جائیں یہ خوف کس بنا یہ خوف کس بنا کہ کہیں نیکی میں نیکی کو جیسے کرنا چاہیے ویسا کرنے میں کہیں ہماری جانب سے کوئی کوتا ہی تو نہ ہو گئی ہو کہیں کوئی دکھاوے اور ریاکاری کا جذبہ تو نہ شامل ہو گیا اس بس منظر میں تو یہ سبحان اللہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کا حضرت ابو تعلق فرماتے ہیں حضرت انس و رضی اللہ علامہ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ غفیر دور میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی آواز اتنی کمزور ہے. اس کمزور آواز میں بول رہے ہیں کہ آپ کی آواز کو سن کر ہمیں بڑی تکلیف بولا ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی حضرت یہاں تک فرماتے ہیں. میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پیٹ پر ایک کپڑا رومال باندھے ہوئے تھے اپنے پیٹ پر آپ رسم رومان باندھے ہوئے ارے یعنی بھوک کی شدت کے سبب اور کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہونے کے سبب اپنے پیٹ پر آپ رومان باندھے ہوئے ہیں حضرت انس اور ابو صلی دونوں جو ہیں مل کر ام سلیم کے پاس جاتے ہیں اب جاتے ہیں حضرت انس ام سلیم کے بیٹے ہیں جو مالک سے پیدا ہوئے اور مالک کی اوقات کے بعد ابو صلاح نے ام سلیم سے شادی کی ربی اللہ عنہ اجمائی ابو اللہ نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کے نبی کی آواز میں نے سنی سے ایک شخص کا کھانا موجود ہے اللہ کے نبی کو بلا کر لے ابو ابوطل گئے اور جا کر نبی کریم حضرت انس بھی گئے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لائیے گھر میں کچھ موجود ہے کھا لیجیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا عام کر دیا کہ لوگوں ابو طلحہ اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں، گھر تشریف لے لو ابو طلحہ بھی پریشان ہوئی اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اللہ, اللہ سباروں کو ڈالا کوئی حل ضرور نکالے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پریشانی کو سمجھ گئے آپ نے کہا کہ, کہا کہ وہ بردن جس میں کھانا رکھا ہوا وہ کہاں ہے آپ صلاح گئے اور اس صلاح میں کچھ پڑا اور برتن میں کچھ پڑنے کے بعد صاحب نے تعداد میں صاحبہ اکرام ازمان اللہ علی مجمعین داخل ہوتے گئے کھاتے گئے داخل ہوتے گئے کھاتے گئے اسی صحابت ہے آپ کے ذات 80 صحابہ پورے کے پورے کھا لیے کھانا جیسا کا ویسا رہا پورے اَسی صاحب کھانے کے بعد اللہ کے نبی کھائے آپ کے اخلاق سے وہ پہلے خود نہیں کھائے اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے غریب صاحب ہے پہلے ان کو کھلایا ان کی بھوک مٹائی اور ان کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خود کھاتے ہیں حضرت سماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے گھر والے ہم سب بیٹھ کے کھا لیے اور ہم سب کے کھانے کے بعد بھی تھوڑا سا کھانا جو بچا ہوا کا اتنا عظیم جو دسیوں نبو میں ہوا ہے کہ وقت ضرورت زیادہ ہو گیا وقت ضرورت پانی زیادہ ہو گیا اور ایسی کرامت کے ساتھ پیش آئی ہیں یہ بات کیا ہے انہوں نے دین کی خاطر اللہ کی خاطر اتنی قربانیاں دی اتنی مشقتیں برداشت کی اور کبھی اپنی زبان پر, پر شکایت نہیں ڈال آج ہمیں اللہ خوب دے رہا دنیا دے ایک مرتبہ کبھی اگر کوئی بکو فاتا لائق ہو جائے ہم کتنے شکوے نہیں کرتے کتنی شکایتیں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کتنے الزام نہیں دیتے قدرت کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا اللہ تبارک و تعالیٰ اور نوز باللہ کتنے محروم ایسے انسان ہیں کہ جو نوز باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی تک دیتے ہیں کفر کا گاہ ڈر نہیں کس کو خزر گاہ ڈر نہیں اور قدرت کو الزام دیتے ہیں اور ہمارے نبی کا یہ عالم کہ اس قدر قسم اور فکرو کی زندگی گزارنے کے باوجود کبھی زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں اور جذبہ شکر کا یہ عالم جذبہ شکر کا یہ عالم کہ عمل المؤمنین فرماتی ہیں محبہ رسول اللہ صلی اللہ کپ زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی آئر نہیں نکالا اللہ کے نبی کسی کسی کھانے میں میں پکوان نبی کریم کوئی ایپ نہیں کبھی نے یہ نہیں کہا یہ اچھا نہیں تھا یہ اچھا نہیں تھا اس میں سنا کمی تھی کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ہاں جو چیز پسند ہوتی کھا لیتے کوئی چیز پسند نہیں چھوڑ دیتے کبھی آپ یہ نہ کہتے کہ جو یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے یہ جذبے شکر گزاری